صدق آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورت الماعیدہ کی آیت نمبر ستاون سے آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا کہ قرآن کریم میں بیاسی کے قریب ایسی آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے یا ایو الذین آمنو کہہ کر خطاب فرمایا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ربی اللہ تعالیٰن فرماتے ہیں کہ جہاں پر یا ائیو الذین آمنو اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے خطاب فرمایا ہو اس بات کو بہت زیادہ توجہ سے سننا چاہیے اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو خطاب ہے یا ایوہل آ منو کا یہ اپنات کا خطاب ہے یہ محبت کا خطاب ہے یہ پیار کا خطاب ہے گویا کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو اللہ سے محبت کا دعوی کرنے والوں کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کو اللہ خاص طور پر خطاب فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ اے ایمان والو لا تخذ الدین اتخذوا الدین کم و لعبا من الدین اوتوا الکتاب جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے جو ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو دوست نہ بناؤ یہ فرما دیا جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں خواب اہل کتاب ہوں یعنی یہود و نصارہ یا دوسرے کافر تو ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ اور آگے دیکھیں کیا انداز ہے بطخ اللہ اللہ سے ڈرو ان کن تم اگر تم واقعی ایمان والے ہو <تصفيق> ایٹ کی میں خطاب یا ایوہ آ منو اے ایمان والو اور ایت کے اختتام پر فرمایا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ ہر زمانے کے کافر دین کا مذاق اڑاتے رہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دین کا مذاق اڑانے والے تھے آگے آ بھی رہا ہے نماز کا مذاق اذان کا مذاق شریعت کے شاعر کا شریعت کی علامات کا شریعت کی جو امتیازی چیزیں ہیں ان کا مذاق اڑانے والے لوگ تھے مشہور واقع ہے ایک حضرت ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے اذان سنی تو اذان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور معذن کی نقل اتارنا شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر نقل اتار رہے تھے ویسے دل سے نہیں کہہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو کہہ رہے تھے دوبارہ کہو کیا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو کہہ دیا لیکن جب پڑا اشحد اللہ الہ الا اللہ تو آواز کو آہستہ کر دیا اس لیے کہ اللہ اکبر تو مشرق بھی مانتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے لیکن یہ بات کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ مشرق نہیں مانتے تھے جھگڑا تو سارا اسی بات پر تھا کہ اللہ کے سوا کوئی ہے یا نہیں جھگڑا اس بات پر نہیں تھا کہ اللہ ہے یا اللہ نہیں اس پر جھگڑا نہیں تھا مشرق مانتے تھے اللہ ہے قرآن میں کئی آیات ہیں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں ایک آیت نہیں متعدد آیات ہیں جس میں اللہ نے کہا آپ ان سے پوچھیں تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے کون دیتا ہے زمین سے کون دیتا ہے تمہارے کانوں کا مالک کون ہے تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے اور ساری کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے فرمایا پوچھئے ان سے اور آگے اللہ نے خود فرمایا فصا اللہ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے تو اللہ کو تو مانتے تھے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی مانتے تھے تصور یہ تھا کہ یہ جو اور ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ظالم لوگوں نے ذہنوں میں یہ بٹھا رکھا تھا کہ تم بہت گناہ لوگ ہو جاہل ہو نکمے ہو لہذا تم براہ راست اللہ سے نہیں مان سکتے براہ راست اللہ تک نہیں پہنچ سکتے مثالیں دے دے کر لوگ سمجھاتے تھے اور آج بھی بات سمجھاتے ہیں بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہے وزیر کا سہارا لینا پڑتا ہے مشیر کا سہارا لینا پڑتا ہے سیکٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے ڈائریکٹ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سہاروں کی ضرورت ہے یہ تعویلیں کر رکھی تھی ذہنوں میں یہ بات بٹھا رکھی تھی اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے مالا ابودہ اللہ, اللہ زلفا ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں تو صرف اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیں گویا کہ ان کی عبادت مقصود بزاد نہیں ہے بلکہ ان کی عبادت کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا ہم ان کو راضی کریں گے تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور اللہ کو ہم سے راضی کر دیں گے تو جب حیر ابو محضورا نے اشحد اللہ الا اللہ کہا تو آواز آہستہ کر لی شرما گئے بہت آہستہ کہا حضور نے فرمایا اور بلند آواز سے کہو تو وہ مجبور ہو گئے کہا اشہد اللہ اللہ اللہ اللہ اکبر بس اللہ کے نبی کا شفقت کا ہاتھ تھا سر پر اور اللہ کے نبی نے کہلوا دیا زبان سے دو دفعہ بلکہ چار دفعہ جب کہلوا دیا تو دل میں بھی اتر گیا اور ہے تبو مضدورا نے ایمان قبول کر لیا تو مذاق اڑا رہے تھے لیکن یہ مذاق اڑانا ان کے ایمان لانے کا سبب بن گیا اور آپ کو پتا ہے کہ بعض حضرات جو ہیں وہ اذان میں چار دفعہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ الہ الا اللہ ارشد اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ الہ الا اللہ تو ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے یہ روایت بھی ہے بہرحال بتا رہا تھا کہ اس زمانے کے کافر جو تھے وہ بھی دین کا مذاق اڑاتے تھے اور آج کے کافروں نے تو دین کا مذاق اڑانے میں انتہا کر دی اللہ کا مذاق ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق آپ کے کارٹون آپ کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا زہریلا مواد میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا مذاق اسلامی احکام کا مذاق تو آج بھی مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو تم اپنا دوست نہ بناؤ کیسے ممکن ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس شخص کو اپنا دوست سمجھے یا بنائے جو اس کے حضور کا مذاق اڑاتا ہے اس کے دین کا مذاق اڑاتا ہے الحمدللہ مسلمان کسی بھی مذہب والوں کا مذاق نہیں اڑاتے اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں نہیں دیتے تو الحمدللہ دنیا کا کوئی مقام کوئی شہر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مسلمان اللہ کی کبریائی کا اعلان نہ کر رہے ہوں غالباً پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اللہ پاک نے مجھے اس وقت حج کرنے کی توفیق دی جب مجھ پر حج فرض نہیں ہوا تھا الحمدللہ شوق پر جذبہ تھا اور جیب خالی میں صرف بحری جہاز کا ٹکٹ خرید سکتا تھا صرف اتنا ہی پیسہ تھا تو خرید لیا اور چلا گیا اللہ پاک نے عمرہ بھی کروا دیا حج بھی کروا دیا تو بحری جہاز کے اندر مؤذن اذان کہتا تھا اور نہ معلوم کتنی اذانیں سنی ہیں سعودیہ کے معازنوں کی اذانیں بھی سنی اور پاکستان کے معازنوں کی اذانیں بھی سنی وہ بحری جہاز کا ایک عام سا ملازم تھا لیکن سمندر کے سناٹے میں اس کی آواز میں جو درد تھا اللہ جانتا ہے میں نے وہ درد کبھی نہیں سنا وہ درد پھر کہیں اور ملا نہیں ہے عجیب سا لگتا تھا سناٹے کے اندر پھر اس بات کا احساس کہ یہاں سناٹا ہر طرف خاموشی سمندر ہی سمندر پانی ہی پانی لیکن وہاں پر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ مسلمانوں کا شعار ہے پہچان ہے ازان یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی بستی والے اذان چھوڑ دیں تو ان بستی والوں کے ساتھ قتال کیا جائے گا جنگ کی جائے گی اور میرے بھائیوں ہم سنتے ہیں یہ بعض ہمارے بھائی جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو ان کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ ایسی ایسی بستیوں میں ایسی ایسی گوٹھوں میں جاتے ہیں جہاں مسجدوں کے اندر کتوں نے بچے دیے ہوئے ہیں نہ نماز ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے بس ایسا بھی ایسا بھی ہے کہ مولوی کا کام گویا کہ صرف یہ رہ گیا کہ وہ نکاح پڑھا دیا کرے اور بچہ پیدا ہو تو اذان کہہ دیا کرے اور کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھا دیا کرے اور ایک اور بھی ہم نے دیکھا بچپن میں بڑے مزے کا کام تھا مولوی صاحب کے ذمے وہ یہ کہ لوگ مرغا خود ذبہ نہیں کرتے تھے مولوی صاحب سے ذبح کرواتے تھے یہ بھی ان کے ذہن میں بات بٹھا رکھی تھی کہ تم ذبح نہیں کر سکتے ہو ذبح بھی ہم سے کرواؤ تو بس یہ کام رہ گئے چنانچہ ایسے ایسے بھی تھے مولوی حضرات جو یک وقت چار چار پانچ پانچ دیہاتوں میں پوری ذمہ داریاں ادا کرتے تھے اس لیے کہ جب ذمہ داری یہ ہے بچہ پیدا ہو تو اذان کہہ دیں بالغ ہو جائے تو نکاح پڑھ دیں مر جائے تو جنازہ پڑھ دیں تو یہ چلتے پھرتے کر لیتے تھے تو بھائی یہ مسلمانوں کا شعار ہے اذان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے تو اسے یہ نصیحت کرتے تھے انسکو بولم تسم الاذان و عغیر تم ذرا باہر بستی کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا اگر اس بستی سے اذان کی آواز آئے تو پھر ان بستی والوں پر ہتھیار نہیں اٹھانا اور اگر وہاں سے ازان کی آواز نہ آئے تو پھر ان پر حملہ کر دینا. یہ حضور حکم دیتے تو بھی ازان جو ہے یہ اسلام کا شعار ہے مسلمانوں کی پہچان ہے تو فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں ذالک کبھی قوم لا ملا اللہ فرماتے اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے کیا ابو جہل کے اندر عقل نہیں تھی ابو لہب کے اندر عقل نہیں تھی اور آج کے یہود و نصارا میں عقل نہیں ہے عقل ہے لیکن اللہ کہتے ہیں وہ عقل جس عقل کے ذریعے سے انسان روپیہ پیسہ تو کما سکتا ہو لیکن اللہ کو نہ پہچان سکتا ہو تو وہ عقل عقل نہیں ہے عقل دو قسم کی ہوتی ہے ایک عقل معاش کمانے کی عقل اور ایک عقل معاد آخرت کو بنانے کی عقل یہ دو عقل ہیں تو اللہ کے نزدیک جس کے پاس کمانے کی عقل ہے مگر آخرت کو بنانے کی عقل نہیں اللہ کہتے ہیں وہ بے وقوف ہے عقل مند وہ ہے جسے آخرت کو بنانا آتا ہو اور آخرت کو بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا نہ کماتا ہو دنیا بھی کمائے لیکن آخرت کو بھی بنائے ظاہر کبھی ان قو ملا یا کہ یہ مزاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ ایسی قوم ہے کہ عقل نہیں رکھتے منا فرما دیجیے اے اہل کتاب تم ہمارے اندر کیا ایب پاتے ہو تمہیں ہمارے اندر کیا ایب دکھائی دیتا ہے ہم چور ہیں ہم ڈاک ہیں ہم زانی ہیں ہم رہے ہیں ہم ظالم ہیں قاتل ہیں کیا ہیں ہم ہمارے اندر تمہیں کیا عیب نظر آتا ہے کیا جرم ہے ہمارا سوائے اس کے ایک جرم ہے اللہ باللہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ وار یہ جرم ہے ہمارا اس جرم کو تم بہت بڑا جرم سمجھتے ہو تمہارا خیال یہ ہے کہ جس نے یہ جرم کیا وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں اس کو انگاروں پر گسیتا بھی جانا چاہیے اور اسے کوڑوں سے مارنا بھی چاہیے اسے دہتی ہوئی ریت پر لٹانا بھی چاہیے جرم صرف یہ ایمان کا جرم ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں یہ جرم ہے کیا بھائی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں ساری کتابوں سارے صحیفوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں یہ ایب ہے ہمارے اندر یہ جرم ہے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نظر میں یہ بے گناہی بھی ایک جرم ہوتا ہے بے گناہی بھی ایک گناہ ہوتا ہے بہت پیارا شعر یاد آیا مجھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ان کا ذکر پہلے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے ان کی نزاکت بڑی مشہور ہے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو مخالفین نے گولی مار دی گولی ماری انہوں نے زخمی ہو گئے شبید تو شاہ عالم جو تھا وہ عیادت کے لیے حاضر ہوا पूछा کیا حال ہے مرزا صاحب کیا حال ہے اللہ اکبر عجیب آدمی تھے فرمایا کہ گولی کی تو کچھ زیادہ تکلیف نہیں ہے مجھے گولی لگنے کی کچھ زیادہ تکلیف نہیں اس لیے کہ یہ سینا تو پہلے ہی چھلنی تھا اللہ اکبر یہ سینہ تو پہلے ہی سے چھلنی تھا تو گولی کی تو زیادہ تکلیف نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے بہت قریب سے گولی ماری ہے اس زمانے کی گولی دیسی طریقے سے بنی ہوئی بارود سے بھری ہوئی بہت قریب سے گولی ماری ہے تو بارود کی بدبو سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے تو یہ نزاکت ان کی کہ جان کی فکر نہیں ہے کہتے ہیں کہ سینہ تو پہلے سے میرا چھلنی ہے اللہ اکبر وہ جو کسی نے کہا ہے بڑا پیارا شیر ہے دل ڈھونڈنا میرے سینے میں بل عجبی ہے دل ڈھونڈنا میرے سینے میں بل عجبی ہے بڑی عجیب بات ہے کہ تم میرے سینے کے اندر دل ڈھونڈتے ہو دل ڈھونڈنا میرے سینے میں بل عجبی ہے ایک راک ہے یہاں ایک ڈھیر ہے یہاں راکھ کا اور آگ دبی ہے ایک ڈھیر ہے یہاں راکھ کا اور آگ دبی ہے تو مرزا سابی فرماتے ہیں کہ بھائی سینہ تو پہلے سے چھلنی تھا اس کی تو زیادہ وہ فکر نہیں ہے لیکن بدبو سے دماغ پھٹ رہا ہے اس نے مجھے بہت پریشان کیا وہ بدبو نے چنانچہ شہید ہو گئے انتقال فرما گئے تو انہوں نے گولی لگنے سے پہلے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک شیر کہا تھا وہی شیر ان کی قبر پر لکھا گیا فارسی کا شیر ہے بلوہ تربت من یا فتند تحریر کہ مقتول را جز بے گناہی ہی نیس ہے لوگوں نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی تختی پر لکھا ہوا دیکھا کہ یہ وہ مقتول ہے جس کا جرم بے گناہی کے سوا کچھ نہیں تھا تو بعض لوگوں کی نظر میں بے گناہی بھی جو ہے یہ بھی گناہ ہوتا ہے شریف ہونا یہ بھی گناہ ہے تو ایماندار ہونا یہ بھی گناہ بعض لوگوں کی نظر میں تو فرمائے کہ تم ہمارے اندر کیا آئے پاتے ہو سوائے اس کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا ہم سے پہلے وہ ان اکثر تم اور تم میں سے اکثر ایمان سے خارج ہو اللہ نے منع کر دیا اللہ نے منع کیا کہ ان کے بتوں کو بھی تم مسلمانوں گالیاں نہ دو یہ دھیان کرنا ثابت کرنا اور چیز ہے بت آجز ہیں لاچار ہیں کمزور ہیں کچھ نہیں کر سکتے تم نے خود بنایا ہے اور یہ ختم ہو جائیں گے یہ اور چیز ہے لیکن ان کو گالی دینا یہ اور چیز ہے اللہ نے فرمایا بلا تصب <تصفح> اللہ سب اللہ ع دیکھو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو اگر تم گالی دو گے تو کیا ہوگا وہ تمہارے سچے خدا کو جہالت کی وجہ سے گالیاں دیں گے تم نے ان کے بتوں کو گالیاں دی وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دیں گے تو فرمایا کہ گالی نہ دو کز کز ناللہ کہتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے ایسے ہی ان کے عمل کو مزین کر دیا کسی کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی بیٹھی ہوئی ہے اور کسی کے دل میں مریم علیہ السلام کی خدائی بیٹھی ہوئی ہے کسی کے دل میں بتوں کی خدائی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی عظمت ان کے دل میں ہے لہذا اے مسلمانوں ان کے مذہبی جذبات کا خیال کرو اور انہیں گالیاں نہ دو ہمیں اسلام نے منع کیا دیکھیے دلیل سے کسی مذہب کی کمزوری کو ثابت کرنا یا اس کی تردید کرنا یہ اور چیز ہے لیکن کسی دین کا اور دینی پیشواؤں کا مذاق اڑانا ان کو گالیاں دینا یہ اور چیز ہے دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ تورات وہ تورات نہیں ہے جو موسی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہ انجیل وہ انجیل نہیں جو عیسی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں عیسی علیہ السلام اس اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں یہ ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں لیکن تنقید نہیں کرتے ان کا مذاق نہیں اڑاتے آج بھی جو لوگ علمی استفادے کے لیے یا موازنہ کے لیے اور مطالعے کے لیے اپنے پاس تورات اور انجیل رکھتے ہیں تو وہ اس کا احترام کرتے ہیں اس کی بیعت بھی نہیں کرتے الحمد للہ میں جو تفسیر کا کام کر رہا ہوں اللہ پاک کرنے کی توفیق دیتے ہیں تو بائبل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کبھی کبھی تورات انجیل کے حوالے کبھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے کہ ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ کبھی ہم اس کو نیچے رکھیں عیسائی نیچے رکھتے ہیں ان کے نزدیک تو بائبل کی کوئی حیثیت نہیں لیکن ہم کبھی نیچے نہیں رکھتے ہم جیسے قرآن کریم کو طپاہی پر رکھتے ہیں بائبل کو بھی تورات اور انجیل کو بھی عظمت کے ساتھ تپاہی پر رکھتے ہیں تو اختلاف اور چیز ہے اور دلائل کے ذریعے سے کسی کی تردید کرنا یہ اور چیز ہے لیکن تحقیر استحصاف استخفاف یہ اور ہے اور میرے بھائیوں اور بہنوں یہی بات یہ جو مسلمانوں کے آپس میں اختلافات ہیں اس میں بھی ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ کسی سے اختلاف کرتے ہیں آپ دلیل کی بنیاد پر کرنا چاہیے اگر صحابہ کرام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے کا اختلاف کر سکتے ہیں شریعت کی بات نہیں کر رہا رائے کا اختلاف کر سکتے ہیں تو کسی دوسرے عالم مفتی شیخ سے رائے کا اختلاف کیوں نہیں کیا جا سکتا تو رائے کا اختلاف اور چیز ہے دلیل کی بنیاد پر آپ اختلاف کریں یہ اور چیز ہے لیکن کسی کے مذہبی رہنما کو گالیاں دینا اس کا مذاق اڑانا یہ اور چیز ہے آج مسلمانوں نے آپس میں بھی یہ طریقہ اختیار کر لیا ہمیں تو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو اور مسلمانوں کے جو آپس میں فرقے ہیں ان میں بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے مذہبی پیشوا کو گالیاں اور ان پر سب و شتم ان کا مذاق یہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے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 ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ قرآن ڈاٹ کام و اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے مزاق اور کھیل بنا لیتے ہیں اذان کا مذاق اڑاتے نماز فرض ہے اور اذان یہ دین کا شعار ہے مسلمانوں کی پہچان ہے اور الحمدللہ دنیا میں جو مختلف مذاہب ہیں انہوں نے عبادت کے لیے جمع کرنے کے مختلف طریقے ایجاد کر رکھے ہیں لیکن آپ غور کریں تو اذان کے مقابلے میں کسی بھی طریقے کو نہیں رکھا جا سکتا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عبادت کے وقت آگ جلاتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ عبادت کے وقت ڈھول بجاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو عبادت کے وقت گڑیال بجاتے ہیں کہاں گڑیال اور کہاں ڈول اور کہاں باجے تاشے اور کہاں آگ کا جلانا اور کہاں پر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشحد ان محمد الرسول اللہ یعنی ان مختصر کلمات کے اندر ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ آ جاتا ہے ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اسلام کی دعوت آ جاتی ہے بتائیے کہ گھڑیال بجانے سے کون سی دعوت ہے کیا ہم نے سمجھا کیا پیغام دیا جا رہا ہے ڈھول بجانے سے ہم نے کیا سمجھا لیکن الحمد للہ اذان کے اندر اللہ کی کبریائی کا اعلان پھر اللہ کی توحید کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعلان پھر نماز کی دعوت اور پھر یہ دعوت کے دیکھو فلاح اور کامیابی ہے تو اسی میں ہے اور چیزوں میں کامیابی نہیں ہے اللہ کی عبادت میں کامیابی ہے حیاء الل فلاح حیاء الل فلا آج کامیابی کی طرف آج و کامیابی کی طرف اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے چونکہ پوری دنیا کے اندر دن اور رات کا نظام اور اوقات مختلف رکھے ہیں ایک جگہ دن ہوتا ہے دوسری جگہ رات ایک جگہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری جگہ سورج کلو ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی ترتیب بنائی ہے کہ لوگوں نے پورے حوالوں سے ثابت کیا اس بات کو کہ چوبیس گھنٹے میں سے کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی گونج نہ سنائی دے رہی اگر ایک وقت میں پاکستان میں ہے پاکستان میں بند ہوئی آواز تو ہندوستان میں شروع ہندوستان میں بند تو بنگلہ دیش میں شروع پھر سری لنکا انڈونیشیا ملیشیا یوں سارے ممالک کو شمار کرتے جائیں اور الحمد مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ اکیلے بھی نماز پڑھو تو اذان دے کر پڑھو حکم یہ ہے یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں بہت سے لوگ سفر میں نماز پڑھتے ہیں تو اذان نہیں کہتے یہاں اذان کی کیا ضرورت ہے میں اکیلا ہوں نہیں یہ دعوت ہے دعوت ہے زیادہ ہی شرم آ رہی ہو تو آہستہ آہستہ ہی کہہ لیکن اذان ضرور کہیں جنگل میں نماز پڑھیں تو بھی اذان کہیں اور ریل گاڑی میں نماز پڑھیں تو بھی اذان کہیں ممکن ہے کہ آپ کی اذان سن کر کسی اور کا دل بھی نماز کے لیے متوجہ ہو جائے تیار ہو جائے شرما شرمی بیٹھے ہوئے تھے جب دیکھا کہ ایک پڑھ رہا ہے اور گلابی رائے ہے،, ہے تو مسلمان تو جب سنے گا ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی نماز کا جذبہ جاگ اٹھے تو یوں ازان کہی جائے اللہ اکبر مجھے تو ایک صاحب نے باقاعدہ کتاب کا نام یاد کروایا تھا لیکن آپ جانتے ہیں مجھے انگریزی تو آتی نہیں اور انگریزی کے الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے تو انہوں نے بتایا کہ ایک کتاب مستقل ایک صاحب نے لکھی جو غیر مسلم امریکی جو پہلے پہل گئے چاند پر گئے تھے تو ان میں سے ایک نے واپس آ کر پورے حالات لکھے گویا کہ سفر نامہ لکھا اور یہ وہ شخص تھا کہ جب یہ چاند سے واپس آیا تو اس کو اتفاقیہ طور پر مصر جانا پڑا مصر گیا تو وہاں پر اس نے اذان کی آواز سنی تو اس نے پوچھا یہ کیا آواز ہے انہیں کہا ہم نماز کے لیے پکارتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو اس نے کہا جب میں چاند پر گیا تھا تو وہاں پر بھی میں نے یہی آواز سنی تھی چنانچہ اس نے ایمان قبول کر لیا